إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضدله ومن يضلل فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله محده لا شريك له وأشهد أن محمد ربته ورسوله أما بعده فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي حبي محمد صلى الله عليه وسلم وشرره لمهدفاتها كل مردسة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة النار من يدعي الله ورسوله فقد رحض واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضدنا به اللهم صند على محمد وعلى آل محمد كما صلصت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد النجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد النجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لنك أنت عليك الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحذل أقدس من لساني قولي وقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء والحسنى فادعوه لها بابا رونا سنگھ نے جو سنا ہمارا پریشد سارے نام اور صفات انتہائی اور پیارے ہیں ہمارا پریشد نے ان سفات کو اور ان افعال کو اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے اور وہ سب کے سب پیارے جو بات ہم عرض کر رہے تھے وہ یہ ہے جو بابا نمبر عزت کو اپنی سفات اپنے اپان انتہائی پسند ہے سب کے سب اچھے اور پیارے ہیں وہ افواروں سے بات اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو یہ کس قدر اللہ پر رسد کی ندوا اس کی محبت اس کے قرب کا واعد ہوگا کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں جیسے کبریائی ہے بڑائی ہے تکبر ہے شریعت نے خود سراہ کر دی یہ صفات اللہ رب العزت کو زیب دیتی ہیں مخلوقات کو زیب نہیں دیتی بلکہ جو بندہ بیائیئی تکبر اور بڑائی کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گا رسود کی طرف سے شدید ترین عقیدوں کا مستحب بنے گا جیسے رسول وسلم کی حدیث ہے جنت بنکانت ہی من اسمال اور خمبہ کے خرداری میں نل کے شخص کے دل میں ایک لائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو جنرت میں ہر داخل نہیں ہو سکے گا ایک حدیث ملسی میں رسول اللہ کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے بلکہ بریا اور اداری برعید و اداری ہی موقع تکبر میری چادر ہے میرا لباس ہے بڑائی اور فخر میرا لباس ہے جس نے اس لباس پہ ہاتھ ڈالا میں اسے جہنڈن میں ڈال دوں ایک اور حدیث میں رسول اباسوں کا فرمان ہے یخ نے رنوں کو مجمداری امر دیان کے دن جب پوری خلق میدان باقر میں جمع ہوگی تو جہنم سے ایک گردن باہر نکلے گی اور وہ یہ چیز نہیں ہوگی کہ کل لکھ تمہیں تھا مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ میں تین طرح کے لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں بالکل من چاہے گا تمام ابا ہے ایک وہ شخص جس نے اللہ برعزت کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا شرک کرنے والا اور دوسرا ببکل جبارن ہر وہ شخص جس زمین میں تکبر کیا کرتا تھا اور اکڑ کے چلتا تھا اور اپنی بڑائی کے سانڈ میں چلا تھا اسے بھی امی سے اٹھا کے جہنم میں ڈال دو اور تیسرا ابی مصعدرین مصعدرین کو تصویریں بنانے والے یا بنوانے والے فوٹو کھینچنے والے یا جوانے والے انہیں بھی ابھی سے جہنم میں ڈال دو یہ وہ صفات ہیں کہ بریائی کی عزت و فخر کی تکبر کی جو اللہ رب العزت کی زینت انسان کی زینت نہیں ہے انسان کی زینت یہ ہے کہ باتواز آ رہا ہے دل دا ہے جو بندہ تواز و اختیار کرے گا چھپ جائے گا اللہ تعالیٰ اسے اونچا کر دے گا رفتیں دا فرمائے گا اکرما یقون عبدمردی ہو ساجد انسان اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں گرا ہو جب اس کی پیشانی اور ناک گٹنے اور ہاتھ زمین سے ٹکے ہوئے ہوں جو کہ تدل کی آخری صورت ہے حالانکہ یہ سب سے بڑی پستی ہے لیکن یہ سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا باعث ہے. سعود اللہ کا فرمان ہے اس موقع پر دعائیں کیا کر اس وقت کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ایک شخص اپنے خالق اور مارے کے سامنے سجدے میں گرا ہو اور دعائیں کر رہا ہو قبول ہوتی یہ صفات حال کے کائنات کی زینت مصور ہونا اللہ کی صفت ہے عارف ہونا اللہ کی صفت ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے اگر کوئی دوسرا انسان کچھ بناتا ہے یا مصور بننے کی کوشش کرتا ہے اس کے بھی بڑے شدید احکان رسول اللہ عظم کا فرمان ہے کہ ان شدر ناف آغاون یا امر نیام صدر کے دن سب سے سخت آداب مصوروں کو ہوگا ان لوگوں کو جن کو تصویر کھینچریاں جوانے کا شوق ہوتے ہے ایک اور عدیض میری شاد ہے کہ ان شد نافی آغاون یا امر نیا میں اللہ کے سب سے سخت لباف ان کو ہوگا جو اللہ کی صفت خلق سفت تصویر کے ساتھ مشابت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور حدیث میں رسول اللہ اعظم نے شان سنوایا پر عزت اس شخص کی کھینچی ہوئی تصویریں اس کے سامنے آدر کر دے گا اور حکم دینے کا آہری بت اور تصویریں تم نے بنائی ان میں روح پھونک کر ان کو زندہ کرو تب جان چھوڑے کے یہ تو بڑا بھیانک المیہ ہے روح اللہ کے امر سے ہے روح کی تم کیفیت سے کوئی نہیں جانتا یہ پھونکنے کی قدرت کیسے ہو سکتی یہ وہ صفات ہے جو اللہ کی زینت ہے اللہ کے لیے خاص ہے لیکن جو صفات بندوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے تاکہ اللہ کی صفات کا رنگ بندوں پر غارب اور نمایاں ہو وہ چونکہ اللہ کو محبوب ہے تو پھر ان صفات کا حامل بندہ بھی اللہ کو محبوب ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تین نمبر فیم الج الرف اللہ رفیق ہے اور رفق کو پسند کرتا ہے رفیق کا درمی والا درد جو بندہ اپنے اندر درمی پیدا کرے گا یہ ایک رنگ ہے خالق اور مالی کی صفت کا اللہ رعزت رفیق ہے تو رفق کو پسند کرتا ہے ان لمبا یورپیا یعنی جو رفت ہے بعد یا ہمارا اس نرم خوی پر اس نرمی پر بندوں کو جو رزق دیتا ہے وہ درست کی اور سختی پر نہیں دیتا ایک بندہ باد اخراط ہو باد خلق ہو باد ہو یہ خفت رزق کی برکت میں رکاوٹ بنتی ہے اور ایک بندہ نرم ہو نرم طبیعت ہو یہ حض رزق میں برکت کا باعث بنتی ہے رسول اللہ اعظم اللہ نے سید اہل حزید فرمایا تھا کہ رفق اور نرمی جس چیز میں آ جائے اسے سجا دیتی ہے اور انو پر سختی جس چیز میں پیدا ہو جائے اسے بگاڑ دیتی ہے غور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سول مالا کدے شک ہو حس المالا کدے نمار ایک بندہ نرم رویہ رکھے اپنے ماتحت کے ساتھ یہ غزہ کی برکت ہے اور ایک بندہ سخت رویہ رکھے اپنے ماتحت کے ساتھ یہ نغوص ہے یہ حسلت خیر اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لی کہ میں رفیق ہوں جو بندہ اس رنگ کو اپنے اوپر قائم کرنے کی کوشش کرے گا وہ کتنا ہوا ہم کی طرف سے رحمت اور محبت اور قرب کا مستحق ہوگا مزید صفات پر غور کرتے جائیں جیسے رسود العظم کا فرمان ہے سود کی حدیث ہے اور یرحمہم یرح الرحمان حمن پوحمکمن فل سما مندر راہبین ہے رحمت اور شخصت کا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ رحمان رحمت کا معاملہ پرواہ کرمان ہے رحیم ہے رحمت کرنا اس کی پسندیدہ صفت ہے اس کا پسندیدہ فعل ہے رحمت اور شفقت اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں اللہ کو کیوں نہ پسند ہوگا یہ اللہ کا اخلاق ہے اللہ کا فعل ہے رب ہمارے اندر نمایاں ہونا چاہیے نمایاں کہ اللہ کی رحمت کا مستحق وہی لوگ ہیں جو زمین میں اللہ کے مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں یہ من پھیلاؤ تم رحم کرو زمین والوں کو یار ہم من کے سما تم پر رحم کرے گا آسمان والا تو رحیم الرحمان اللہ کی صفت ہے یہ رحمت اور شفقت کا رنگ اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں یقیناً یہ اللہ ری عزت کے قربر اس کی محبت اس کے پیار کی علامت ہوگا یہ ایک تعلق ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اسماو سے کے ساتھ لوگ یہ نوعیت ہونی چاہیے ان صفات اور ان افعال کو وہ اپنے اندر پیدا کریں ان اللہ یحب بال اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ خود محسد ہے محسن ہونا اس کی صفت ہے یہ بندے محسد ہوں گے اللہ اسے اپنے اندر محبت کرے گا اللہ یحب الصابرین اللہ ربر عزت صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیونکہ اللہ خود صبور ہے صبر کرنے والا ہے صبر کریں گے اللہ اسے محبت کرے گا اللہ کا صبور ہونا اس کا کیا معنی ہے ایک رئیز ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا پوان ہے اصبر علی اذن من بعد تکلیفوں کو سن کر گالیوں کو سن کر اللہ تو سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں اللہ خانے فرمانے کے سب کو دیتا وہ ہے اور یہ بندے غیر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کا شریک مقرر کرتے ہیں رشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور اللہ یہ ساری باتیں سنتے ہیں اور وہ تاج تاجر مختلف اگر چاہے تو ان کو پسند کر کے رکھ دیں اور بڑی آمیٹ کر دیں تو اللہ نے برعزت انہیں آفیت بھی دیتا ہے نظم بھی دیتے ہیں اور ان کو مانا مانگ بھی کر دیتا ہے کہ اللہ کا صبر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے ہم بھی صبر کہ پہلو اور اس کے دامن کو تھامے رکھے یقیناً یہ بڑا مشکل کام صابر امور جو لوگ صبر کرتے ہیں اور لوگوں کی لفظ اور زیادتیوں کو معاف کر دیتے ہیں یقیناً یہ انبیاء کے خلق میں سے ہے یہ کام تو عظم انبیاء ہی کرتے ہیں قوموں کی باتوں پر صبر کرنا جیسے رسول علیہ وسلم جب طائف کے میدان میں کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں لوگوں نے بہت پتھر مارے حتیٰ کہ آپ کے کپڑے خوب سے رنگین ہو گئے اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے اتنا خون بہار اس وقت ملائکہ بھی پہنچ گئے اگر آپ اشارہ کریں تو یہ دو پہاڑوں کے بیچ میں اس قوم کو پیس کے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں اللہ الحد قومی فعم نمرایا نمون اللہ المخر قومی فن لا يعلمون یا اللہ يعلمون میری قوم کو ہدایت دے یہ چاہے نہ ان کو علم نہیں ہے کتنا ایک محبت اور صبر کا انداز ہے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے ان کو ہدایت دے تو قومی یہ میری قوم ہے حالانکہ دشکنی کی اتحا کر دی گئی تھی اگر پھر بھی محبت اور پیار کا اس لوگ یہ میری قوم ہے اور فریندہ رایا رمون ان کا عزر بھی نبیر اسلام اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں کہ یار نہ ان کو علم نہیں ہے یہ جاہل ہے یہ حق سے ایک شناسہ نہیں ہے ان کا عزر بھی خود اپنی طرف سے اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہیں یہ صبر اور عفو کی انتہا ہے سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں اگر یہ خلوق ہم بھی اپنا لیں لوگ باتیں کرتے ہیں نیبتیں کرتے ہیں الزام تراہیاں کرتے ہیں گاڑی کے لوگ بانجتے ہیں تانا زی کرتے ہیں اللہ رب العزت کے اس اللہ کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بھی صبر کے پہلو کو اپنا لیں یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوگی اللہ کے قرب کی عادت ہوگی رضی نے صاحب سے پوچھا یار اگر میں شب قدر بار تو اللہ سے کیا مانگوں فرمایا کہ کے یہ دعا پڑھنا اللہ کا یار تو عفو ہے معاف کرنے والا تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے تجھے معاف کر افوب عف ہونا اللہ کی صفت تو آپ کرنا اللہ کا فعل ہے اگر ہم بھی اس صفت کو اپنا لیں اف و درگزر اور وافی اپنا شعار بنا لیں جو اللہ کو پسند ہے تو اس کے دو فائدے ایک کہ اللہ حمل کے اخلاق کریمہ میں سے ہے اللہ کے خلق کا ہم پر رقم ہوگا جو اللہ کے غروب اور اس کی محبت کی جنانی ہے اور دوسرا اللہ ہمیں معاف کرے گا جب یہ بندہ میرے بندوں کو معاف کرتا ہے تو میں اسے کیوں نہ معاف کروں وہ حدیث صاحب نے بار بار شک رکھی ہے ایک شخص قیامت کے جن اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا اور دائیں بائیں جھانک رہے کلاش دیکھیوں سے انتہائی فقر اور مسکینی ہے اللہ پوچھے رہے میرے بندے میں تیرا خانے پور مارے پور رادے پور بتا آج کے دن کے لیے کیا نیکیاں ہے تیرے پاس کیا خدانات لے کر آیا ہے کہے گا یاد نہ کچھ بھی نہیں بالکل دست دستوں دہی دامن خالی ہاتھوں کوئی نیکی نہیں کر سکا ایک مجھے اپنا عمل یاد آ ہے ایک نیکی یاد آ رہی کہ کن عن تو اقجاوت انل مر صرف میں کاروبار کرتا تھا لین دین کرتا تھا اور لین دین کے بعد وہ بات ایک پارٹی کفلس ہو جاتی تو میں اس کا سارا کرتا اور سارا لین دین معاف کر دیتا تھا اور کوئی کفلس نہیں ہے پاردار ہے لیکن وقتی طور پر رقم کا انتظام نہیں ہے تو میں اس کو ڈھیل دے دیا کرتا تھا بس یہ مجھے اپنا کام ایک یاد ہے یہ صفت مجھے اپنی یاد ہے اللہ بات فرمائے گا میرے کو یہ تو میرے والا کام کرتا رہا باپ کرنا میری صفت ہے جیل دینا میری صفت ہے قلت دینا میری صفت ہے میرے اس بندے کو باف کر دو تو اللہ رب العزت کی اخلاق کا ہم یقینا اگر ہم پر قائم ہوگا تو اس کی یہ محبت اور قرب کی نشانی ہے تو اس طرح حدیث پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اللہ رب العزت کی افان مبارک اور صفا مبارکہ ہمارے سامنے آتی رہیں گی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے اِنَّ اللہ پاک ہے اور پردہ ڈالنے والا ہے یہ دونوں خالق اور مالک کی صفات ہے وہ پردہ ڈالتا ہے اور نفائش پر گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے تو اس پردے کا زیادہ مستحق کون ہے وہ بندر تو اپنے بھائیوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیں اسے اس کے نمائز کا علم ہو لیکن وہ پردہ ڈال دیں یقین کو مبار عزت کہ اس فعل کا مسئلہ ہوگا اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سدار اعرا حتی ہے سدار اللہ ہی عمر خیام ہے جو اپنے کسی بھائی کے ایب پر پردہ ڈال دے گا اللہ نے کے دن اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا تبھی تو اللہ حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالی بعد بندوں کا حساب اس طرح لے گا یسکر و من العباد ان بندوں کو پورے اہل محشر سے چھپا لے گا یا تعالیٰ نہیں ہے کن بندے کو اپنے قریب کرے گا اور قریب کرے گا حتہ کے اپنے پہلو مبارک اور بابرکت اور رحمت سے بھرا ہوا اس بندے پہ رکھ دے گا اور تمام اہل موقف اور اہل محشر سے اس بندے کو چھپا دے گا اور سرگوشیوں میں حساب لے گا یقر ہو ضروبہ ہو اور بندوں کو بندے کو گناہ یاد دلائے گا سرگوشیوں اقرار کروائے گا سرگوشیوں میں کوئی نہیں سن رہا کہ خالق اور مخلوق میں کیا مقابلہ ہو رہا ہے کیا بات ہو رہی کوئی فضیحت نہیں سر سرگوشیوں میں حساب ہو رہا آخری بات دنیا یہ سنے گی کہ اللہ فرمائے گا کہ فی دنیا تو آؤ پھر وہ حالا کر کہ میں نے میری گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا تھا آج بھلا میں کیسے تجھے رسوا کروں تجھے باف کر دیتا ہوں دنیا میں پردا گوشی کی تھی آج یہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں یہ خسرت کسے نصیب ہوگی سبیر نے فرمایا من سطر سطر اللہ سے مسلم سطار اللہ علیہ عامر خیامہ جو اپنے کسی بھائی کے کسی عیب پر, پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کے عیبوں پر گناہوں پر قیام اور پردہ ڈال دے گا اور یہ صبر صدر اولاد کا اتنی محبوب ہے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صاحب کا فرمانا ہے اور سمرا ناخیب مسلے میں آؤ رہا تھا وہ اندم جو شخص اپنے کسی بھائی کے عیب پر پردہ دے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے اس نے چاہلیت کے دور کی زندہ قبر میں دفن کی گئی بچی کو زندہ کر دیا چاہلیت کا ایک رواج تھا بچیاں کسی گھر میں پیدا ہوتی وہ آر کے ڈر سے ملامل کے ڈر سے ان بچیوں کو زندہ قبر میں کاٹ دیا کرتے تھے کتنا وہ ہیبت ناک ہوگا اللہ کی ایک مخلوط معصوب اور پیار کی مسئل جس کو جس کو دیکھتے دیکھتے قبر کھود کر دبا دیا جائے یہ کتنا اللہ کے فضل کو دعوت دینے والا عمل ہے لیکن رسول اللہ نے شاہ فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کسی حید پر پردہ ڈال دے وہ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے اس, کو اس بچی کو قبر سے زندہ کر کے نکال ہے اس کو دلتا روا اور خوش ہوتی ہے سمت صدر اللہ عزت کی کہ اللہ تعالی شفیر ہے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا تبھی تو نقیر اللہ کی علی سی مسلم ہے کلو امت مند ادھر میری پوری امت معافی کے مستحق ہے پوری امت معافی کے مستحق ہے شوائے مظاہرین کے مظاہرین لوگ ہیں مظاہرین بہت سے لوگ ہیں اور مظاہر کی ایک تعریف یہ ہے کہ وہ بندہ جو رات کو گناہ کرے تو بات چھت اور اللہ علیہ اور وہ رات اس طرح گزارتا ہے کہ اللہ عزت اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیتا اللہ نے گناہ کو چھپا دیا اور یہ شخص خود صبح اٹھتا اصب ہے یق اسی طرح اللہ یا صبح کو اٹھتا وہ اللہ کے پردے کو خود ہی توڑتا پھرے اور دنیا کو بتائے کہ میں نے رات خلا گناہ کیا خناہ عمل کیا خلاح کام کیا اللہ نے پردہ ڈال دیا اور یہ اللہ کے پردے کو خود ہی توڑتا پھر رہا ہے فرمایا کہ یہ شخص معافی کا مستحق نہیں ہے باقی پوری امت معافی کی مستحق ہے یہ خانے اور بھالے کی صفات اور اس کی بعد فرمایا کہ من ستر مسلم سدار اللہ والے یہ عمر کیا نا جو اپنے کسی بھائی کے عہد پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے عہ پر پردہ ڈال دے گا اور آگے فرمایا نہربت دن کو رب دنیا خیال جو شد دنیا میں اپنے بھائیوں کی تکلیفوں کو دور کرتا تھا ان کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا جب کیا ان کے کی دن کو اپنے خالق کو مالک کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ اچانک اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا اور اس کو معاف کر کے جنت کا راستہ دکھا دے گا تو پریشانیوں کو دور کرنا اللہ کی صفت امستر ادا یقو مستروں کو جو مستر لوگ ہیں اور انتہائی لاچار ہیں انتہائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے پریشانیوں کا اظہارہ کرنے والا کون ہے اللہ حد العزت جو بندہ اللہ حد العزت کے اس فعل کو اٹھائے گا اس صفت کا رنگ اپنے اوپر قارم کرے گا تو کے ممکن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں کو دور کر دے گا پر کہ جو شخص دنیا میں اپنے بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا تبھی تو رسول اللہ اعظم کہتے ہیں ادخر سرور اعلیٰ ہے ادخل اللہ علیہ سورہ فرا صاحب یہاں ملتے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کو اچانک خوش کر دے خوشی داخل کر دے اس کے گھر میں اچانک وہ پریشان ہے اور اچانک اس کی پریشانی کو دور کر دے اور اس کے گھر میں خوشی داخل کر دے قیامت کے دن کھڑا ہوگا اس کے گناہوں کو شمار کیا جائے گا اور اللہ کا اچانک اسے خوش کر دے گا اس کو باغ کر کے اچانک خوش کرنا اللہ کا فین ہے اللہ کی صفت ہے اس فین کا رنگ اگر ہمارے اوپر ہوگا یقین کی ہمیں جزا ملے گی اچھی جزا دل. رسول اللہ سے شاہ فرمایا اللہ فی عون فی عون جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد کو لگا رہے اس کی کسی حاجت میں پھرتا رہے اس کی مدد کے لیے سر لدا رہے اور اس کی مدد کی کوشش کرتا رہے تب تک اللہ نے اپنی عزت بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے بندے کی مدد کرنا بندے کے لیے عون کو حیا کرنا اللہ کا فعل ہے اور جو بندہ اللہ کے فعل کا رنگ اپنے اوپر کڑھائے گا قائم کرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اسی جزا کا مستحق ہوگا کہ جب تک کوئی بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرے گا تب تک اللہ لب الزت بھی اس کی مدد کرتا رہے گا نبی تو رسول اللہ کی حدیث ہے دان دان ماخی حاجت ہی ہم کو ارے میں آیا تھا کہ جی اگر میں اپنے کسی بھائی کی کسی حاجت کے لیے چلوں نکلوں اور پھرتا رہوں کے کام کے لیے پھر با رکھوں یہ بات یہ زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں دس سال کا احتکاب کر 10 دس سال کے احتکاف یہ دیکھیے زیادہ محبوب ہے میرا بات کا دور ہے یہ ایک شخص ایسا ہے جس کے احسان کا بدلا نہ چکا نہیں سکتا وہ میرے لیے بڑا محسد ہے پوچھا گیا کون شخص ہے تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جسے کوئی پریشانی ہو اور کوئی حاجت درپیش ہو رات بھر جاگتا رہے اور سوچتا رہے کہ اپنی حاجت کیسے حل کروں کس بھائی کے سامنے پیش کروں صبح کو اٹھے اور سیدھا میرے پاس آ جائے اپنی حاجت میرے سامنے رکھ دیں اور میں اس حاجت کی تکمیل کے لیے نکل پڑوں اور کوشش کروں کیونکہ تیرہ نومبر کا فرمان ہے کہ یہ عمل میرے نزدیک دس سال کے احتکاب سے افسر یہ اللہ نب العزت کے خلق ذخیرۂ حدیث بھرا پڑا ہے اور قرآن بعد بھی اللہ تعالی کے خلق سے ان صفات پر غور کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ افعال و صفات کا رنگ اپنے اوپر ہم غارف کریں اللہ حی ہے حیا کرنے والا وہ حیا کیسے کرتا ہے اس کی احیعت ہم نہیں جانتے وہ با حیا ہے اور حیا کرنے والا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی با حیاب بھریں یہ اللہ رب العزت کے افعال و صفات کا ایک منر ہوگا کہ ہم بھی اپنے اوپر حیا پیدا کریں حیا اللہ کو پسند ہے طبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحیام من ایمان حیا ایمان میں سے ہے اور یہ اور حدیث میں فرمایا الحیا شربہ من ایمان حیائی ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کی خصلت ایک حیا ہے ایمان کی ستر سے فٹ اوپر سے سائل ہے ان میں سے ایک حیا بھی ہے تو باحیا ہونا اللہ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کے باحیا ہونے کے مظاہر کیا ہے کچھ امور احادیث میں مذکور ہے جیسے نبیر اسلام کی ایک حدیث کریمن خواہ بدئی اللہ بڑا باغیا ہے اور اس کے باغیاد ہونے کے معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ جب وہ اللہ کا بندر اللہ کے سامنے دوڑوں ہاتھ پھہراتا ہے تو اللہ کو ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ضرور دوں اس کے دینے کے تین مع ہیں یہ تو بندے کو فوراً دے دے اسی وقت اس کی مراد پوری کر دے حاجت پوری کر دے اور یا پھر یہ کہ اللہ رب اس دعا کے بعد آئندہ آنے والی کسی تکلیف کو ڈال دے جس کو بندہ نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے تو تکلیف اس سے سخت ہوگی جی اور یہ بھی اللہ پر العزت کے قلم اور اس کی رحمت کی علامت ہے کہ اللہ اس کے مستقبل کے احوال کو جانتا ہے تو آئندہ آنے والے کوئی بڑی حیرت نہ تکلیف ادا ٹال دے اس دعا کی برکت سے اور تیسرا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی تاثیر دنیا میں ادا نہ فرمائے بلکہ قیامت کے لیے محبوب کر لے اور اس دعا کو قیامت کی تکلیفوں کو ٹالنے کے لیے ذخیرہ بنا لے کیونکہ سب سے بہترین ادا کی جو ہے وہ پہچان ہے اور سب سے بہترین دین ہے وہ تو یہ اس کے دینے کے تین معنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سمجھ بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا اور پھیراتا ہے تو اللہ کو خائد اور ڈرنے میں شرم آتی ہے تو ہم میں یہ صفت پیدا ہو جائے کوئی سائے آ جائے اور وہ شرط یہ کہ یہ مافیا نہ ہو جو معروف ہے باقی ضرورت مند اور مستحل ہو تو کچھ نہ کچھ اس کو دے چاہے کچھ اور ہی چورا دے اللہ تعالیٰ ہر نعمت کی ہر تہ قبر کرتا ہے رسود اللہ اعظم کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کو آدھی بھجور دے آدھی بھجور بھی تم کو جہنم سے بچا سکتی اتنا کل نہ جہندم سے آدھی بھجور خرچ کر کے حمایہ کے طارب العزت اس بھجور کو پالتا ہے بڑھاتا ہے حتیٰ کہ دیامن کے دن وہ بہت پہاڑ بن چکی ہوگی بار وزن کر بعت بار حجم کی حجم کے اعتبار سے بہت پہاڑ کے برابر بن چکی ہوگی اور وزن کے اعتبار سے بھی بہت پہاڑ جیسی پسلی ہوگی اور قیامت کے دن کامیاب وہی ہوگا اس کی دیکھو کا لڑا بھاری ہو جائے تو یہ اس صفت کے مباہر اور فوائد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حیا کے مہانی میں دیکھنا نا یہ بھی ہے طرح کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہم بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لیں اور جو اس کو ضرور دیں تاکہ یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی حیا کے کہانی میں دیکھ لانا یہ بھی ہے جیسا کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ عزت جب اللہ منا دہ کہ اللہ ایک بندے کو آزاد دینے سے شرماتا ہے وہ بندہ جو اسلام کی حالت میں اس کے سفید بال آ جائے جو کہ مسلمان تھا اور نیکیوں پر قائم تھا بڑھتی رہی عمر حتہ کے بال سفید ہو گئے شا و اسلام اس کے بال سفید ہو گئے اسلام کی حالت میں اللہ اس بندے کو عذاب دیتے ہوئے شرم آتی سفید بال یہ حیا کی متطدی ہم بھی ان لوگوں کی تعداد کریں ان سے حیا جو ہے وہ قائم رکھیں جن کے بال سفید ہوں یہ اللہ رب العزت کی افاظ صفات میں سے ایک سفت ہے تبھی تو بلائے یہ ایک صفت حیا کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کے بارے میں فرمایا تھا اللہ یہ ساحلہ برائے کروں میں اس شخص کی حیا کا احترام کیوں نہ کروں اس شخص کی حیا کا احترام اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں میں اس شخص سے حیات کیوں نہ کروں اس شخص سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں حیات بہترین مناظم میں سے ہے اللہ کے صفات الفائل میں سے ہے حیا کے چار مفاہد پہ ایک حدیث میں بیان ہوئے ہیں چار وبا حیا کی تفصیلی بات ہے ان شاء اللہ اہم جو بھی اس کو بیان کر دیں گے کہ حق حیا کیا ہے تبھی اصل چار باتیں دھیان بنوائی کہ ایک بندہ حق حیا پر کیسے قائم ہو سکتا جو حیا نہیں کرتا اس کے بارے میں بڑی وعید ہے پھنسنا اگر تم نے حیا نہیں جو چاہے کرتے پھر جب تم نے حیا کے دامن کو تار دار کر دیا جو چاہے کرو اتنی بڑی وعید ہے یہ بڑی ایک بڑی ڈانٹ ہے ایک تمریح کا انداز ہے وہ با حیا کون ہے اور حق حیا ادا کرنے والا کون ہے انجام دینے والا کون ہے اس کے لیے چار امور حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں ان شاء وہ پیش کریں کہ اللہ رب ہمیں حقیقت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تو ہندوستان سے ایسا ہی تعلق قائم کرنے کی تو دے کہ اللہ رب کے جو افعال حسن ہیں سارے حسن ہیں سارے اچھے اور پیارے ہیں تو یہ رنگ ہم پر قائم ہو جائے اور یہ اللہ رب العزت قرب اس کی محبت اور رحمت اور شفقت کا باعث ہو جائے قبول ابول هذا اور سفر عمادی مق آر آباد میں